حضرت داخل کا قاعدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پیس کانفرنس کی تھی تو اس سے کافی لوگ مسلمان ہوئے جی اس سے کافی لوگ مسلمان ہوئے پیس کانفرنس سے یہ کہاں ہے مسلمان ہوئے کہیں کس کا فون آیا تھا اپ بتائیں ریکارڈ بتائیں اپ کے تن ڈکلیریشن لندن وہ پورا مان لے گا۔ میں باخبر ہوں اگرچہ مجھے انٹرنیٹ وغیرہ چلانا نہیں ہے ایک بٹن بھی مجھے چلانا نہیں ہے لیکن سب سے باخبر ہوں۔ حضور والا برگشتہ ہوئے یہ پوچھو لندن میں اپ جا کسی کو فون کرو کہ جب یہ ڈکلیریشن لندر طاہر قادی صاحب نے کہ اس میں یہودیوں کو بلایا عیسائیوں کو بلایا سکھ کو بلایا پنڈت کو بلایا یہاں تک کہ آتش پرستوں کو بلایا بدھسٹ کو بلایا چلیے بلانے میں تو خالی یہ جلسے ہی میں تھے صرف بلایا ہی نہیں بلکہ سب کو پانچ مارچ منٹ لاؤڈ اسپیکر پر دیئے اور سب نے اپنے اپنے خدا کو یاد کیا اپنی زبان میں کسی نے بھگوان کو کہا کسی نے سکھ کو, اپنی گھر پڑھی کسی نے یہ پڑھی وہ پڑھی یہ کوئی اسلام ہے اب میں وہ کہتے ہیں کہ اور یہودی یہ کافر نہیں یہ کہتے ہیں کافر نہیں یہ تو خال دینا فی اولا شریا یہ قرآن کی آئے صحیح پڑھی مولانا میں بتائیے اہل کتاب کو کافر تو یہ کہا گیا کہ یہ کافر ہیں اور بڑا خیر الشر البریہ کا یہ شرری قسم کا گروہ ہے اب یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ یہود اور نسارہ کو کافر نہ کہا جائے اچھا ان کا ہے کہ سب ایک ہو جائے مل جائے سب اب میں تیسری آیت پڑھتا ہوں ماں کا نہ لاہ یزر المنی نا اللہ مان تم المز الخبی سمن تیب مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی سال میں نہیں چھوڑے گا جب کہ طیبوں کو خبیصوں سے جدا نہ کر دے اللہ تعالیٰ تو طیبوں کو خبیصوں سے جدا کرنا چاہتا اور آپ سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں کسی معتبر آدمی کو فون کر کے پوچھیں کہ اس پروگرام سے کتنے لوگ ان سے بدزن ہوئے اور کتنے لوگ جناب جو ہیں وہ ان سے وہ ہوئے اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں نے شرکت کی آپ پوری خبر رکھیں یہ بتائیے آپ کہ انگریز کیا اسلام کا خیر خواہ ہے کسی اسلامی اسکالر کا خیر خواہ ہے آپ خبر لیں پورے برطانی میں گورنمنٹ کی بسیں چلی ہیں اس اجتماع کو کامیاب کرنے ان کو کیا پڑی بھائی اسلام کی خدمت پورے برطانیہ فری بسیں چلی ہیں کہ اس کانفرنس میں جا فری بسیں پورے لندن میں چلتی رہیں تو کیا یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ہمارے؟ کبھی بھی نہیں پھر مصیبت تو یہ کہ آج آپ کہہ رہے ہیں وہ, وہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کافر نہیں ہو مسلمانوں ہندوستان میں کیا کیا سن اٹھارہ سو ستاون میں آپ دیکھیں کہ سقوط دہلی لاکھوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جو انگریزوں نے ماری اور ان کے پیٹوں پر کتے حملہ کر ان کی اوجھڑ اور آتے نکال رہے تھے سکوت دہلی میں کتنا مارا بڑے بڑے اکابی اور علما کو جائزار انڈیمان جس کو کالا پانی کہتے ہیں جس کو دریاشور شور بھی کہتے ہیں جعفر تھانسری اس زمانے کا مور اس کو پڑھے کہ جناب علما کو بند کر دیا بڑے عالم جناب کفایت علی کافی تو ایسے وہ سلطان ہے میں ان کا وزیر اعظم مراد آباد کے بھرے بازار میں علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دی علام فضل یہ مفتی عنایت احمد کاکوری اور صدر الصدور وہی اتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا کتنا ظلم انگریزوں نے کیا لاکھوں سلطان ٹیبو کے وط میں کیا ہوا جب میسور جب ہاتھ سے نکلا اتنے مظالم انہوں نے کیے ہیں متعین آپ کے کیا نام ہے عراق میں کتنے لاکھ لوگ مرے ایک لاکھ دو فوج مری خالی اچھا اور اس کے علاوہ آپ ادھر آئیے افغانستان میں کتنے لوگ مارے گئے اور آج بیان دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو افغانی جو ہے نا وہ ملا عمر وہ تو ہمارے دشمنی نہیں ان سے تو ہمارے مذاکرات ہو سکتے ہیں یہ کیا لوگوں نے آنکھ بند کر دی. یہ بالکل اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے اور یہود اور نصارہ تو اتنے بڑے دشمن ہیں اسلام کے ان کا بس چلے تو آج اسلام کو ختم کرے آپ سب کو اکٹھا کر کے کیا دعوت دے رہے ہیں کون سا اسلام ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے جی تو یہ غلط بات ہے کہ جناب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا بالکل غلط بلکہ اس کی پارٹی سے کئی بڑے بڑے لوگ نکل گئے اور کوئی صاحب